بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ نحمده باللہ من شرور انفسنا ومن من اللہ فلا رحمد نہ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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا السديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ضروبكم ومن ندع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما عباد فإن خير الهديث كتاب الله كتاب الله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 صدر اجلاس علماء کرام محدت شامعین نوجوان ساتھیوں دیوی مام اور بہنوں ہمیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ تمام ساتھیوں کو یہاں مل بیٹھنے اور کچھ دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع دیا اور اس کے بعد ہم اپنی جنیت اہل حدیث کلکتہ کے بھی شکر شکرگزار ہیں انہوں نے ایسا موقع پر ہمیں اور ہمارے رفقہ کو یاد کیا اور اس قسم کی محفل جمائی اور سا محلے کے لوگوں یا شہر کے لوگوں کو کچھ سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا میرے بھائیوں جو ہمارا موضوع ہے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ان نواحلہ روما وومن حتیٰ روما بنف یہ اسی آیت کو سمجھنا ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی ہمارے اندر انقلاب کیسے پیدا ہو اور کس طرح سے انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو اسی کے مناسبت سے یہ آیت میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انَََغیر مابومن حتہ حسین اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات میں تبدیلی اس وقت تک نہیں آنے دیتا جب تک کہ قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا ارادہ اور احساس نہ ہو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو کوئی پر ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا کریں لیکن ہم تبدیلی پیدا کرنا چاہیں گے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وجہ یونیب اللہ تعالیٰ کی طرف جو آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب لا لیتے ہیں واقعی اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لانا چاہیں گے اور وہ بھی نیک ارادے کے ساتھ اچھے مقصد کے لیے اچھی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین اور توحید کی سربرندی کے لیے اگر ہم اپنے اندر انقلاب لانے کے ارادہ کریں گے اور اپنے ارادے میں تبدیلی پیدا کر لیں گے تو ضرور انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں اللہ رب العالمین تبدیلی اور انقلاب رونما کرے گا میرے بھائیو تبدیلی پر گفتگو کرنے کے پہلے پہلے بہت ہی ضروری ہے تھوڑا سا یہ سمجھنا ہاں؟ کیا اوپر گے ان کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں بھائی چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لائٹ کو دیکھیں لائٹ ہم کو دیکھتے ہیں تو میں کسی کو نہیں دیکھ پاتا سافی میں یہ ہے کہ لائٹ کو ہم دیکھیں گے تو خیر ہوگی تو میرے بھائیوں اس کے لیے تھوڑی سی قدر تفصیل کی ضرورت ہے آپ حضرات جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائیوں نے تبدیلی کا جو موضوع مقرر کیا ہے ہم نے کچھ ساتھیوں سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی کیا چاہتے ہیں آپ اس موضوع پر تو جس سے بھی پوچھا اس نے کہا مجھے پتا نہیں جس سے پوچھا اس نے کہا مجھے پتا نہیں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 تو میں نے بڑا غور کیا تو آج سے چند سال قبل حیدرآباد دکن کے مشہور علاقے میں ایک پروگرام رکھا گیا تھا لوگوں نے جس میں ہمیں مدفو کیا تھا کہ کی تبدیلی کا وقت آ چکا ہے اب وہ تبدیلی کا وقت پتہ نہیں کیا چاہتے تھے ہم نے جو سمجھا تبدیلی کا وقت آ چکا ہے اب بتاد کے زمانہ ختم ہونے کا اور کتاب सुन्नत के کے है بلندی کا زمانہ آ چکا ہے اب باتل جانے والا ہے اور حق غالب ہونے والا ہے میں نے اسی موضوع کو سامنے رکھا تھا اور تقریباً وہ او گھنٹے سوا گھنٹے کی تقریر تھی لیکن اس وقت جو لوگ تقریر کرائے تھے انہوں نے وہ کیسٹ پتہ نہیں تو دبا رکھی تھی اس کو نکالا نہیں لیکن آفتہ جانتے ہیں آج کوئی بات چھپ نہیں سکتی چھپانے کا ارادہ کرنے سے پہلے پہلے وہ دنیا میں عام ہو چکی رہتی ہے تو شاید ارادہ یہی ہوگا میرے بھائیوں ہم نے جو انقلاب وجہ گفتگو کرنے کا حالت کی تبدیلی پر ارادہ کیا ہے وہ غالباً یہ ہے دوستو کہ ایک زمانہ وہ تھا ایک زمانہ وہ تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللیہ جس کی وفات سات سو اٹھائیس ہجری کے اندر ہوئی ہے ان کے چار طالب علم ان کو بڑا شوق پیدا ہوا کہ بھائی ہم نے سنا ہے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 چونکہ ہندوستان کی ایک بڑی اہمیت دنیا کے نزدیک پہلے تھی اور آج بھی ہے الحمدللہ آج بھی ہندوستان کا اپنا ایک وقار اپنا ایک مزاج اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے دنیا کے نگاہوں میں تو اس وقت شیخ الاسلام ابن تعمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے چار پانچ طلبا کا ارادہ ہوا کہ ہم لوگ اب دمشق سے نکلیں اور ہندوستان جا کر کے حدیث کا درس دیں حدیث پڑھائیں حدیث بتائیں اور حدیث کا علم لوگوں میں عام کریں ان آنے والوں میں ایک تھے شمس الدین رحمتہ اللہ علیہ وہ ملتان تک پہنچے اور اونٹ پر اپنے اونٹوں پر تقریباً چار سو حدیث کی کتابیں اللہ اکبر اللہ ایسے بزرگوں کی قبر کو نوروں کو سے بھرے اور ہمیں اور آپ کو چاہیے دوستو ذرا ان کی قربانیاں آج ہمارے موبائل میں حدیث ہمارے موبائل میں حدیث واٹسپ پر حدیث مسجد میں داخل ہو تو ادو خانے کے دیوار پر حدیث آپ کی ملے پرو کھڑے ہوں تو جتنے کلنڈر ہو گے ہر کلنڈر کے ہر صفحے پر حدیث لکھی ہوئی ہوگی اتنی حدیثیں جو عام ہو گئی آخر یہ کئی ان ہمارے بزرگوں کی قربانیاں تھیں ان کا اخلاص تھا تو میرے بھائیوں پہلے تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے اور ہم لوگوں کے اندر بھی وہی اخلاص پیدا کر دے جو اخلاص ان کے اندر اللہ نے رکھا تھا آئے چار سو کتابیں آپ سوچتے ہیں وہ کشتی کا سفر کتنے مشکلات کا سفر تھا دوستو بشارے آئے, ہندوستان میں آنے کے بعد اوٹ خریدا اونٹ کرائے پہ لیے اور باقاعدہ اونٹ پر کتابیں لاد کر کے ملتان سے آگے دلی کی طرف جا رہے تھے راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی पूशा कहां जा रहे हैं कहां हम दिल्ली जा रहे हैं क्या मकसद है कई ऊँटों पर हमने किताबें लाद रखी हैं हमने सुना है कि इतना बड़ा मुल्क है दहली उसकी राजधानी और इतना बड़ा शहर यहां मैंने सुना है कोई हदीस ना पढ़ता है न कोई हदीस सुनता है न किसी को हदीस का कोई इल्म है तो हम आए हैं कि यहाँ पहुँच करके हम हदीस پڑھائیں اور اللہ تعالی نے, نے جان بچانا چاہتے ہیں تو شرافت کے ساتھ نہیں سے واپس چلے جائے بھائی کیوں کہا دلی کا حال تو یہ ہے اگر کوئی حدیث کا نام لیا تو شاید گردن مارتی جائے بادشاہ خود جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں نہیں آتا حالات بڑے ناگفتہ بھی ہیں ایک تو آپ عرب کے رہنے والے اور اس ملک میں آ کر کے وہ علم پھیلانا چاہتے ہیں جو کوئی پسند نہیں کرتا وہ بیچارے بڑے ناراض ہوئے اور اپنی جان بچائے اور غصہ ہو کر کے واپس آئے اور واپس چلے گئے میرے بھائی اپنے بطن اب آپ آن اندازہ لگائیں جہاں حدیث کے ساتھ حدیث کا معاملہ تو سب سے بڑا معاملہ ہے اللہ نے اپنے نبی کو اللہ نے اپنے نبی کو جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا جو پیغام دیا وہ حدل للعالمین تھا اور جو نصیحت تھی وہ ذکر تھی لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود نبی کا ذکر للعالمین ہونا کتاب اللہ کو حد اللہ سلم کا رحمت للعالمین بننا یہ سب کچھ تھا لیکن ہندوستان سے محروم تھا اس لیے میرے بھائیوں جب آپ نے تھوڑی سی تبھی سن لی اس کے بعد بھی ایک عرصے تراش تک حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی رواج نہیں اللہ رب العالمین چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہے بتانا ہمیں چاہتے ہیں دوستوں اللہ رب العالمین نے ایک مرد مومن کو چٹیاں پہن کر کے گھومنے والا ندیوں میں نہانے والا طالبوں میں زندگی گزارنے والا بڑا ہو چکا ہے لیکن ابھی قاعدہ بغدادی بھی نہیں پڑا ہے علم سے کوئی اس کو تعلق نہیں ہے آپ کے بہار ہے मुगेर سورج گڑھ کا वाला والا ایک نوجوان اس کے باپ کی دوستی کسی پڑھے لکھے ہندو سے تھی ہندو آیا اپنے دوست میاں بھائی سے ملنے کے لیے اتنے میں میاں بھائی کو بیٹھا جو کافی عمر میں بڑا ہو چکا ہے جو ابھی چجیاں پہنتا ہے اے, اور لوگوں کے ساتھ کھیلتا ہے ندیوں میں تیرتا ہے جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا تھا اس نوجوان اسی وقت آ چکا جب وہ پڑھا لکا ہندو ان سے گفتگو کر رہا تھا آگے ہوئے جو کا مزاج تھا کہ کون ہے میرا بیٹا ہے آؤ کچھ لکھتے ہو نہیں چاچا او انکل کا زمانہ نہیں تو نہیں انکل کی بولتے کیا بولتا وہ بیٹے اتنے भी پڑھنا لکھنا بھی نہیں شروع کیا بس جانوروں کتنا زندگی रहे رہے ہو ایسی زندگی تمہاری ہوگی اس ہندو کی نصیحت ان کے دل میں کر گئی فوراً گئے اپنے باپ سے بتایا ماں سے بتایا اور نکلے یہ تقریباً اٹھارہ سو اکیس کا واقعہ تھا بہار سے نکلے پٹنہ پہنچ گئے جب پٹنہ وہ پہنچے میرے بھائیوں اتنے میں پتہ چلا کہ پٹنہ شہر کے اندر شاہ اور سید احمد شہید رحم و اللہ مونا ولات علی صادق پوری مونا علایت علی صادق پوری یہ سارے علماء جو ہیں وہ کشتی کے ذریعے حج پر جا رہے تھے کلکتہ سے اب تک انہوں نے پونے پہنچنا تھا گنگا ندی سے کشتی کے ذریعے آ رہے تھے وہ اور وہاں پٹنہ میں روک لیا اور ایک محلے میں جا کے ٹہل گئے پٹنہ کے لوگوں نے استقبال کیا اور وہاں برابر تکریریں ہونی شروع ہو گئی وہاں جب تکری ہو رہی تھی اس اسلے میں یہ بہار کا نوجوان بھی پہنچ گیا جس کا نام تھا نذیر حسین یہ نظیر حسین جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والا کھیلنے کودنے والا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 کیا اور یہ لوگ حج میں گئے اور وہ میاں ندی حسین نامی بچہ سوچا علم تو بہت اچھی چیز ہے بڑا مزہ آیا کچھ لوگوں سے اور سیکھا سا کہ دہلی جا جائیں اور وہاں جا کر کے ان سے علم حاصل کریں اور وہ علم فقہ کا ہو منتق کا ہو فلسفہ کا ہو کا ہو نو کا ہو اور حدیث اور قرآن کا ہو بہرحال یہ بیچارے گئے لیکن اٹھارہ سو اکیس میں نکلے تو اٹھارہ سو اٹھائیس الحمد للہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہے دلّی جانا ہو تو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ جائے لیکن اس وقت علم حاصل کرنا کتنا مشکل تھا یہاں سے نکلے دلی کے راج ہے تو تقریباً انیس اٹھارہ سو اٹھائیس کے اندر وہاں پہنچے ہو اتنا ٹائم لگ گیا بہرحال وہاں الحمدللہ حدیث پڑھے کتاب و سنت پڑھے اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں دانا کتاب و سنت پر عمل کرنے لگے اور بہت بڑا اللہ رب العالمین کا کرم یہ ہوا کہ شاہ اسم بلی اللہ رحمت اللہ علیہ جو مدرسہ قائم کیے تھے ان کے ہاں مدرس تھے شاہ اسحاق ان سے حدیثیں پڑھی اور پڑھنے کے بعد الحمدللہ اسی مدرسے کے مدرس ہو گئے جب دلی میں اٹھارہ سو اکتس سے, دوستو یاد رکھنا اس تاریخ کو کتنے سے بھائی اٹھارہ سو تھرٹی ون اکتیس نہیں سمجھتی آپ ہاں دیکھو سے اللہ اکبر انہوں نے دلی میں حدیث پڑھانا شروع کر دیا کتنے سن سے دار الومتے بند کب قائم ہوا آ? آ? کب قائم ہوا ذرا سنو ہمارے ہندوستان میں ایک صاحب ہے شیروانی ٹوپی بڑی اونچی ان کی ہوتی ہے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 داماد مدر میں پڑھاتے تھے سال پہلے مدرسہ قائم کیا تھا اورنگ آبادی مسجد کے اندر بہرحال کسی اور موقع پر ہم بتانا کہ تبدیلی کیسے آئے دوستو؟ الحمدللہ نظیر حسین جب اٹھارہ سو اکتیس سے اترے میدان میں حدیث پڑھانے کے لیے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 شروع کیا اور تقریباً اکتیس سے لے کر کے تک تک کتنے تا? کتنے سال ہو گئے سیونٹی لاہ یہاں تو ہماری اور کی زندگی نہیں ہوتی سیونٹی ون اور ادھر رب العالمین کو اس دنیا کے اندر جس سے انقلاب لانے کا ارادہ کیا اللہ نے اس شخص کو سیونٹی ون سال تقریباً حدیث پڑھانے کی صحت و تندرستی عطا کی ہے بہرحال میرے بھائیو جب حدیث پڑھانے لگے عجب، عرب، اجم بخارا سمرکند مصر اور ہم تو کہتے ہیں دنیا کے سارے لوگ اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اگر اس وقت ستارے اور چاند اور ستارے میں مسلمان آباد ہوتے اور شرک کو بد میں ہوتے تو شاید اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی حدیث پڑھنے کے لیے اللہ بہت میاں ندیر حسین کے پاس بھیجتا کیوں پوری دنیا میں یہی مرد مومن ہے جس نے چار پانچویں صدی پانچ چھ سات آٹھ نو دس تقریباً سات سو سال کے بعد دلّی جو گوجنے لگی کال رسول اللہ سی. گے نا اور پڑھنے والے ہیں تعجب کریں گے آج لوگ وہابی کا نام سنا ہے نا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نزدیک رحمت اللہ ان کے پوتے بھی حدیث پڑھنے کے لیے دلی میاں صاحب کے پاس آئے محققین اور علماء نے لکھا کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ میاں ندیر حسین اور ان کے شاگرد ہندوستان میں پیدا نہ ہوئے ہوتے تو لدم الحدیث دنیا تو دنیا سے علم حدیث جا چکا تھا آگے بڑھے الحمدللہ سارے دنیا کے لوگ آئے اور انہی میں سے, چند علماء, چند علماء آپ کے سے پہنچے چند علماء آپ کے شہر کی طرف ہم آتے ہیں بنگال اور خصوصاً کلکتہ شہر کے اندر بھی انہی کے شاگردوں میں ایک بڑا طبقہ آیا اور جن کے نام یہ ہیں نمبر ایک اللہ اکبر نام ذرا دیکھیں وہ کیسے لوگ ہیں نمبر ایک مولانا عبد الہادی مولانا عبد الہادی نمبر دو مولانا نعمت اللہ بردان بردانوی نمبر تین مولانا این الدین نمبر چار. مولانا ہوتا ہے صوفی حگلی. یہ سارے لوگ آئے مولا اکرام خان اللہ اکبر مونا نور الدین انوری یہ بہت علماء کی پوری ایک جماعت الحمدللہ میاں ندیر حسین محدث دہلوی کے ترامیز آئے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 ہے اب دنیا کو چاہیے کہ اپنے آقائے اپنے معاملات ہندوستان قدر کتاب اسطنت عام ہو چکا ہے اب چاہیے کہ اپنے اندر وہ تبدیلی لائیں یہ پیشانی سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہ جھکے یہ ہاں سوائے رب کی کسی اور کے سامنے نہ اٹھے اور یہ تواف سوائے خانہ کعبہ کے کسی اور کی طرف خانہ کسی اور گھر کا تواف نہ کیا جائے سارے کبر و شرک بینات کو چھوڑے جائیں Mona! اہ عبدالحق مهدج دہلیہ منارشی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی مٹیا برش کا جو مناظرہ تھا وہی ان کے لیے تکلیف کا باعث بنا اور جب حج میں مکے کے اندر گئے تو قیش کر کے ان کو جیل میں ڈالا گیا اللہ اکبر کتاب و سنت کا داعی ہو جہاں مکہ مکرمہ کے اندر جانور کا مارنا بھی گناہ ہو گناہ ہو جہاں درخت کے پتے بھی توڑنا ممنوع ہو جہاں کسی انسان کو توہین دینا بھی حرام ہو اس جگہ کتاب سنت کی دعوت دینے والے پر ظلم کرنا حلال سمجھ لیا گیا تھا کیوں؟ حالات بڑے ناگتا بھی تھے بہرحال میرے بھائیوں یہاں جب یہ حضرات آئے میاں نظیر حسین محدودی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کلکتہ میں اب کلکتہ میں آنے کے بعد باقاعدہ انقلاب شروع ہوا اللہ رب العالمین نے میاں صاحب کے شاگردوں کے برکت سے اور حالات کچھ ایسے ہی حاجی عبد اللہ رحمت اللہ اللہ نے ان کو مار دیا دولت دیا جائدات دی پرابرٹی دی انہوں نے کتاب و سنت کی نصر اشاد کے لیے ساب سے پہلا مدرسہ کلکتہ کا اس سے پہلے کلکتہ میں کسی مدرسے کا کوئی وجود نہیں تھا سب سے پہلا مدرسہ کلکتہ میں دارالہودان نام کا آپ کے اس مسجد کے اندر شروع کیا اور اللہ و اکبر کتاب و سنت کی دعوت جب شروع ہوئی آپ کی چھوٹی سے مسجد لکڑی کی ہو پترے کی ہو یہاں کتاب و ہے کتاب شروع بھی مدرسے میں پتا نہیں دنیا میں کہاں کہاں کے لوگ آئے یہاں قیام ہوتا تھا پڑھتے تھے درس ندامیاں چلتا تھا فراغت کے بعد پھر کل <سؤال> سے علماء بن کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم علماء کیسے آئے علماء کیسے آئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ مسجد جھوپڑے کی شکل میں تھی اس وقت اللہ نے جو کتاب سن کی خدمت کا ہے کا پڑھانے کے لیے موڑا محمد اللہ اور ان کے ساتھ میاں نظیر حسین تھا چلیل القدر محدث وہاں سے نکلا مونا عبدالعرفان عبدالرحمان آزاد رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے ایک عرشے تک یہاں شیخ الحدیث رہ کر کے بے شمار طلبہ پیدا کیے اور یہ مدرشاں حاجی عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے اٹھارہ سو اسی میں قائم کیا کتنے میں اور کتنے ہو گئے ابھی کتنا چل رہا انیس سو اسی کے قریب آگے ہم نے مدرسہ करने کرنے کے सोचा سوچا بھی نہیں ہوگا ہاں بھائیوں ہم کہتے ہیں یہ تبدیلی آئی ہمارے آگے ہے تبدیلی کا وقت ہے. سو چکے بہت دن बहुत سوئے بہت دن تک لاپرواہی کرتے رہے کبھی سوچا کہ آپ کس شہر میں ہیں کس مسجد سے آپ کا تعلق ہے آپ کے آبا کون تھے آج سے نہیں کلکتہ کو مرکز علم بنا رکھا تھا مدینہ علم بنا رکھا تھا ان لوگوں نے. بہرحال اس مدرسے میں چار بڑے بڑے کام ہوئے اللہ تعالی ان کام کرنے والوں کو اعلی درجات عطا کرے پہلا کام مدرسہ اور مدرسہ بھی کیسے الحمد میں نے کہا سب کچھ بخاری تک بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اور شاید ہم, ہم جو بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی اس سے دالا سنا ہوگا اپنے بزرگوں سے کہ اس مسجد سے کیا کیا ہوا حاجی عبداللہ کی برکت سے نمبر دو بڑا کام کیا ہوا میرے بھائیوں اسی مدرسے سے اسی مدرسے کی برکت سے دار سے دنیا میں سب سے پہلے بنگلہ زبان میں قرآن کا درجمہ اور تفسیر لکھ کر کے شائع کی گئی آج شاید ہمارے گھر میں تفسیر ہوگی بھی نہیں کتنے لوگوں گھر میں ہے بھائی کسی کے پاس گھر میں بولو بھائی ہے اگر نہیں ہے تو تبدیلی کا وقت آیا پھر وہ قرآن آپ چھپائیں تفسیر تفصیل اللہ وکتر نمبر دو اردو کا کی تفسیر یہاں پہ شائع کی گئی تاریخ رات تاریخ شام تاریخ میں نکھ یہ بڑی بڑی کتابیں یہاں سے شائ کرتے रहे اور سب کی ساتھ ہوتی تھی میرے بھائیوں مدرسے کی طرف سے تیسرا بڑا کام جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا لیا اس مدرسے سے وہ یہ ہے میرے بھائیوں کی شاید سن کر کے تعجی ہوگا بڑا اہم کام یہ ہوا کہ جب یہ مدرسہ کائم ہوا اور بڑی دعوت و تبلیغ کلکتہ میں کتاب و سنت کی شروع ہوئی تو اٹھارہ سو چھ کے اندر آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس قائم ہوئی تھی اور اٹھارہ سو انیس سو انیس سو چھے کے اندر آل انڈیا اہل حدیث قائم ہوئی اور انیس سو تیرہ ہی کے اندر آل انڈیا اہل حدیث چھٹی کانفرنس جو تھی کلکتہ شہر کے اندر ہوئی تھی ہیں میرے آپ اپنے حالات کو سوچیں اور پھر دور کریں تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی گوادی ہم نے جو اسلام سے میرا سپائی تھی سوریہ سے دمی پر آسمانے ہم کو دے مارا تجھے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار و تو ثابت و سیارہ کتنے کام کی آج اتنے وسائل ہونے کے بعد ہم نے اور آپ نے کتنے کام کی جب یہ مدرشاہ قائم ہوا اور دعوت و تبلیغ عام ہوئی اس وقت ایک بڑا دبردست حدثہ پیش آ جاؤ سنا دیں گے چھوڑ دیں بھائی سننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آواز طرح کم آ رہی ہے سننا چاہتے ہیں آپ دیکھو لکھنؤ <laughs> لکھنؤ بڑا عجیب لطیفہ ہے بھائی یاد رکھے گا ہم کسی جماعت وطن سے نہیں کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ بڑا عجیب غریب حادثہ پیش آیا لکھنؤ کے ایک بڑے عربی ادیب تھے مولا عبد الحلیم شرر لکھنوی کا نام سنا ہوگا سنا ہے نا شرکھنوی ان کے باپ یہاں نوکر تھے ان کو بلا لیا یہاں آئے کچھ پڑھے اور پڑھنے کے بعد پڑھانے لگے مسجد میں بیٹھ کر کے اور کہتے ہیں میری نگاہ میں سب سے برا انسان محمد بن عبد الوہاں نزدیک تھا اور دنیا کی سب سے بری کتاب کہتے ہیں کتاب ال ہی سے ہمیں نفرت تھی کہا کہ کوئی ایک اہل حدیث عالم تھے بے چارہ وہی پورا نہیں ہم لوگوں جیسے نیم پورا نہیں تھا نیم مولوی مول ہاف مول مولوی اللہ اکبر جن کا نام تھا رحیم بخش کیا نام تھا رحیم بخش وہ پڑھتے رہے اسی اصنا میں جب کلکتہ کے اندر کلی کلی محل حدیث پیدا ہونے لگے اور جگہ جگہ کتاب اللہ سننے رسول عام ہونے لگے عورتیں توبہ کر رہی ہیں نوجوان توبہ کر رہے ہیں بوڑھے توبہ کر رہے ہیں مسجد چھوٹی بنتی جا رہی ہے اسی اسلحہ میں ایک مناظرہ ٹھان دیا مناظرہ اہل حدیث اور ہمفی اللہ تعالیٰ آج کے مناظرے سے بچائی پہلے مناظرہ ہوتا تھا سمجھوتے کے ساتھ حق باتل کے لیے آج مناظرے میں حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے دوسرے کے سر پھوڑنے کا ارادہ پہلے سے کرتا ہے آج مناظرہ نہیں بھڑ زبردست مناظرہ ناف کو شکست رحیم بخش جو مناظر تھے وہ بازی لے گئے آمنے سامنے بیٹھ کر کے لاجواب ہو گئے اہل حدیثوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور وہ لوگ گلیوں سے نکل گئے تو اسی شہر کے یا قرب جواہر کے ایک رہنے والے تھے عبدالحکیم بنگالی مول صاحب سے مشہور تھے وہ عبد الحریم شرر شرر کے شاگرد تھے آئے عبدالحلیم الحلیم شر لکھنوی کے بعد کہ استاد آمنے سامنے مناظرے میں تو ہم شکر سکا گئے اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ہم آج سے یہاں کلکتہ کے لئے دیشوں سے ہم اور تانتی باغ والوں سے ہم مناظرہ کریں گے تحریری لکھ کر کے لیکن اگر آپ ہمارا ساتھ دے دیتا تک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 ہمارے حافظ اللہ صاحب کے طرح عالم ہوتے شاید زمان کو ٹھیک رہی تھی میں نے کہا بورا نیم ہوئے تھے انہوں نے کہا مناظرہ شروع بسم اللہ اور عربی میں لکھا کہ اگر تو اپنے باپ کا ہے اللہ یعنی ہم واقع نہیں کہتے اس وقت کی بات ہے لیکن اس وقت جو حالات تھے شاید یہ جوان ہوتے تو اس سے کھڑے نکلتے انہوں نے کہا رہیم بخشا نے اگر تو اپنے باپ کا اصلی ہے تو حدیثوں سے ثابت کر دے کہ عورت یہاں ہاتھ باد اور مر دے وہاں باد نہیں سمجھ میں آیا میڈم یہاں ہوں بستر یہاں اب لکھے عربی میں لکھے بیٹیا اگر اپنے باپ کا اصلی ہے تو حدیثوں سے ثابت کر کی عورت سینے پر ہاتھ اور مر کہاں ناف کے ریشے اب پرچی پکڑا تھی اب وہ جو بنگالی مولوی صاحب تھے عبدالحلیم وہ لے کر کے آئے شرد صاحب اپنے استاد کو دے دیا استاد نے پڑھا اور شرد صاحب کہتے ہیں ہر جملے کے کم سے کم عربی کے ساتھ غلطیاں تھیں کتنی بیچارے عربی پوری نہیں جانتے تھے تو ایسے ہوا جیسے پچھلے امام صاحب آج دوہر کی نماز پڑھا رہے تھے دو رکاعت پڑھائے تشہود کے بجائے سیدھے کھڑے ہو گئے اب پیچھے پورے نماز انڈین پاکستانی اللہ حوق پر اللہ ہو اکبر! اللہ ہو اکبر! اور وہ مشری امام وہ کھڑا ہے وہ کیوں بیٹھے گا؟ پھر کسی ہوا مسجد کے اندر امام اللہ ہو اکبر! اب امام سوچتا ہے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے <laughs> اس کا اللہ <مراند> حدیث کے مطابق عمل کیا اللہ اگر آدمی پہلا تشعود بھول گیا اور سیدھے کھڑا ہو گیا ہے اب لوٹنے کی نہیں، وہ چار رکات پوری کر لے آخر میں سجدے دے سو سب کے یہاں یہی مسئلہ تھا لیکن پڑھنے والے نادان تھے سب کچھ پڑھا امریکہ تک چلے گئے لیکن تھے دین کے معاملے میں صفر اب اٹھا چھا سمجھ گئے نا دل کے معاملے میں سیرو امام اللہ اکبر پر امام تنگایا کہا یا اللہ اٹھو محافی مشکل امام نے کیا کہا یا اللہ اٹھو اللہ اکبر نہ کہو اٹھاؤ معافی مشکل اللہ اکبر امام بھی بھی آیا نماز کے اندر کہتا ہے اللہ کے بندو کھڑے میرے بھائی تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بول رحیم بخش بیچارے مسئلہ تو جانتے تھے دلال جانتے تھے لیکن عربی زبان بڑی کمزور تھی انہوں نے لکھا اور بڑے غصے میں اگر اپنے باپ کا اصلی ہے تو ثابت کر کہ عورت یہاں ہاتھ باندھ ہے اور مرد جو ہے ناف کے نیچے شرد صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں جیت لیا منادرا منادرا جیت لیا میں نے کیسے جیت لیا کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک جملے میں کتنی غلطیاں ہیں کم سے کم سات غلطیاں میں نے کہا پہلے آپ عربی پڑھنا سیکھیں آپ کیا منادرا کریں گے ایک جملے میں نہیں ایک جملے میں سات غلطیاں ہیں آپ کی اور بنگالی مول ساحب جو تھے کہتے میں دیا ہمارا شاگرد سینا تان تھا وہاں بھی لے وہاں بھی لے رہی بخش اب آئندہ تو اسے منادرا نہیں کر سکے گا پڑھے اور وہاں کئی غلطی تھی لیکن دوبارہ پھر وہی انہوں نے رحم بکش نے شرح صاحب ہمارا اور آپ کا مناظرہ عربی گرامر پر نہیں تھا سمجھ نا ہمارا آپ سے مناظرہ جو ہے وہ عربی گرامر کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ شوہر ناف کے نیچے اور بی بی پر ہاتھ جو بانے یہ فرق کہاں سے نکالا ہے یہ حدیث ثابت کرو بہرحال شرر صاحب کہتے ہیں میری آنکھیں کھل گئی بامبے والوں کے زمانے بتی جل گئی اب بتی جلی ارے یہ کیا سب کا واقعی اس کی بات درست ہے بات چل رہی ہے حدیث کی غلطی میں ہو غلطی ہو کچھ بھی ہو لیکن مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے کیا نا نے چیلنج کیا ہے اور بھی چیلنج کیسا اپنے باپ کا اصلی ہے تا اور ثابت نہ کیا تو باپ کا نقلی نکلا اب شرد صاحب کے لئے یہ بڑی پریشانی ہے اصلی اور نقلی کا کہنے لگے پھر ان بھیجا انہوں نے صاحب سب کچھ تو ہے لیکن مسئلہ تو رہ گیا صاحب کہتے میں اپنے شاگرد کو بلایا بھائی ٹھیک ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ حدیث آہ. عربی میں غلطی کی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بتائیں حدیث میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے عربی گرامر کا کیا یہاں تعلق ہے کہتے ہیں چلا گیا جتنے مولوی تھے عالم کسی کے ہاتھ بخاری لیا کسی کے ہاں سے مسلم لیا اب بخاری پڑھنا شروع کیا اللہ گھر مقصد کیا ہے ہمیں وہ حدیث مل جائیں جس میں آیا ہو کہ اللہ عورت سینے پر ہاتھ اور مرد ناف کے نیچے اسی نیت سے بخاری پڑھ رہا تھا مسلم پڑھنا شروع کیا لیکن کہتے ہیں اللہ کی قسم جب پڑھنا شروع کیا سینے پر ہاتھ تو رہ گیا عورت کا اصل مسئلہ جو بھی حدیث پڑھتے ہیں ہمارے مسلق کے خلاق. اللہ کہ پڑھتا جا رہا ہوں حدیث تو نہیں ملتی لیکن دوسرے مسائل کھڑے ہو رہے تو ایسا کرتا ہے حدیث یہ ہے شرد صاحب کہتے ہیں میں پڑا پریشان ہوا پھر اپنے شاگرد کو بلایا کہا کہ اصل میں مکمل مکمل تو ہم سے تو نہیں سے نے کتاب لکھی ہے جس کتاب میں دلائل کی. اس کتاب کو مگایا گیا. تو کتاب میں پوری کتاب کتاب کتاب جس کو تھا لیکن دلائل ہی نہیں تھے سب کچھ تھا لیکن دلائل نہیں تھے اور ہر بات منطق سے میں نے بلایا یہ دیکھو بیٹی کہنے لگے یہ بات ہو رہی تھی بخاری اور مسلم کو مطالعہ کرتا رہا اللہ تعالی نے اس مناظرے کی برکش اس نو منی مولوی کی برکش سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل حدیث بنا دیا شر لکھنوی کہتا ہے اہل حدیث بنا پھر میں نے سوچا اب دوبارہ علم پھر حاصل کرنا چاہیے کہتے دوبارہ علم حاصل کرنے کے لیے پھر میں دلی گیا شیخ الکل میاں نظیر حسین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 جس کا نام تھا دار الحدیث دار الکتاب ہے سننا کیا نام تھا تقریباً آ... سننا اور تعجب کرو گے میرے بھائیو مبارک ہے شاید کی انہی بزرگوں کی وہ یہاں رہے محنت کی یہاں ان کے اخلاص کی برکت ہے آج بیٹھے ہیں جہاں تک نگاہ جا رہی ہے ان کی برکت ہے دارول کتاب سننا یہاں کائم کیا ایک شیٹ اللہ اس کو جدائے خیر دے اور مدرس کہاں ملے گاجب گا؟ کریں گے مدرش تعل کتاب و سننا کے بڑے بڑے جو مدرس تھے حافظ عبداللہ اللہ گازی پوری نے بنیاد اور اس وہاں پڑھانے کے لیے ہندوستان کا نہیں سب سے بڑا محدث جو تھا علامہ امام ابو العلا عبد مبارک پوری صاحب تحفہ تھے اور عبد مبارک پوری کتنے بڑے محدیث تھے اور کلکتہ کو انہوں نے پسند کیا تھا رہنا یہاں بیٹھ کر کے حدیث کا درج دیتے تھے اور مدرسے میں رہ کر کے بے شمار علما پیدا کیے اور یہ وہی عبد الرحمان مبارک پوری ہیں واللہ کہ جب انیس سو چھبیس میں ملک عبد العزیز آج سعودیہ گورنمنٹ کے بادشاہ ملک سلمان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 اللہ سمجھ گئے نا ہر پتھر تبارک کے طور پر لا کے درگاہ بنائے گئے ہندوستانی میرے بھائیوں جب وہاں فتح ملی تو ملک عبد العزیز کو اللہ تعالی نے یہ احساس ان کے دل میں پیدا کیا کہ عبد العزیز یہ مسجد حرم یہ مکہ جو نبی نبیلسرا شام کی جائے پیدائش و جائے نبوت ہے اور یہ مدینہ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 بیٹھ کر کے کالا سے, سے یہ کالا محروم ہے تو کس سے محروم ہے کالا رسول اللہ سے اللہ تعالی ملک عبد العزیز اور ان کے خاندان کو ہمیشہ ہرا بھرا اس خاندان کو رکھے انہوں نے فیصلہ کیا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 ہر جگہ لیٹر لکھا اور ہر جگہ سے جواب ملا ایسا ہے آدمگر ہے اور قصبہ مبارک پور ہے بہرحان ملک عبد الرزید رحمتہ اللہ نے باقاعدہ لیٹر لکھا کہ حضرت آپ آئے ہم معقول تنخواہ دیں گے ہیں کہ آپ ہندوستان کو چھوڑے لیکن کالا رسول اللہ نہیں سنا ہے آپ یہاں بیٹھے اور حدیث کا درس دیں لیکن اللہ اکبر مولانا مبارک پوری نے انکار کر دیا گئے نہیں یہ وہ ساتھ ہے یہ کلکتہ ناظم دار کتاب و نے بلایا اور حافظ عبداللہ غازی پوری رحمتہ اللہ جو ان کے استاد تھے انہوں نے مشورہ دیا تو سیدھے اٹھائے اور چلے آئے کلکتہ وہاں مدرسہ ہے دارالکتاب و سننا ہے دنیا کے لوگ اس مدرسے کے اندر حدیث پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں آئے اور ایک عرصے تک یہاں حدیث پڑھاتے رہے پھر واپس گئے اور توفت الحبی کا لکھنا اور اس کی تکمیل میں مشغور ہو گئی میرے بھائیوں ذرا سوچو ہم اس لیے یہ باتیں بتا رہے ہیں ہمیں موجود دیا ہے اب بدلنے کا وقت ہے ذرا احساس کرو وہاں تو مدرسے تھے آج ہم کتنے مدرسے چلا رہے پوری دنیا کے علماء یہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے آج کون پڑھانے کے لیے آپ کے ہاں بڑا عالم آیا ہوا ہے یہ آپ وہاں سب کریں हैं? اللہ نے مال دیا دولت دیاں تجارت دیا کاروبار دیاں دنیا اتنی بڑی جماعت دی ہے اگر اتنی بڑی جماعت مل کر کے ایسے مدر سے بھی نہ قائم کر سکیں تو سائر میرے بھائیو یہ ہمارے بیداری نہیں بلکہ بہت بڑے سونے کی علامت اور لا پرواہی کی علامت ہے پھر اسی کے اندر یہی وہ سرزمین ہے جہاں دوسرا مدرسہ قائم کیا دار الحدیث نامی مدرسہ ایک عرصے تک مدرسہ یہی سے چل رہا تھا کولو ٹولا کا مدرسہ دارالحدیث نام کا مدرسہ تھا اور آج سے تقریباً چالیس سال ہمیں بھی اسی مدرسے اور مسجد کے لیے جامع سلفیہ سے جس سال پڑھ کے فارغ ہو رہا تھا پہلی دعوت ہمیں جو پہنچی تھی نوکر کی اور کسی جگہ جی کام کرنے کی وہ یہی دار الحدیث تھا اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے لوگ اور پھر میرے بھائیوں اسے ترقی چاہتے تھے میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اے مدرسہ پھر یہی تک نہیں اور مدرسہ مدرس کون کون ہے اللہ اکبر ایک طرف مونا شکر اللہ رحمتہ اللہ, رحمت اللہ بس ہیں اور دوسری طرف غازی پور کے مونا فدر الرحمان ہیں اور مونا عبد الحافظ عبدالرحمان باقا گادی پوری جتنا اتنا بڑا عالم تھا اس کے شاگر بیٹھے آ کر کے یہاں آ کے کلکتہ کو آبان کیا اور ہزاروں لوگ مستفید ہوتے رہے پھر جی یہی نہیں مصری گنج کا مدرسہ وہاں بھی اہل حدیثوں نے مدرسہ قائم کیا اور کہنے کا مطلب ایک عرشے تک ایک زمانے تک چار چار مدھر سے یہاں کام کر رہے تھے دنیا کے لوگ کلکتہ کو علمی شہر تھا سمجھتے تھے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں عبد الرحمان جیسے محدث موجود سے دنیا کے لوگ اجازت لینے کے لیے آپ کے کلکتہ تشریف لایا کرتے تھے وہاں چار مدھر سے ہوں اور کلکتہ اتنا بڑا ہو سمجھ گئے نا اور ہاں شاید دو روڈ کلکتہ کا اس وقت لے لو ہاں تو شاید کی اس دو روڈ گھلے لو تو شاید پورے تو شاید سو مہینے کے کروڑوں روپئے اکٹھا ہو جائیں ایک یونیورسٹی آپ لوگ چلا سکتے ہیں بہت بڑا مرکز کائم کر سکتے ہیں لیکن ضرورت ہے حوصلہ کی سوچنے کی بیداری کی اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی آپ کھڑے ہوں گے پھر اللہ تو بدلے گا آپ کو لیکن اگر آپ نہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہیں جو نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا یہ ہمارا اپنا قصور ہوگا میرے بھائی ہاں یہ مدارس کی بات تھی پھر انیس سو کے اندر مونا نعمت اللہ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 اوشاں آسان اس نام سے الحمد جماعت بنی اور برابر کام ہوتا رہا اور اس کے ذریعے کتاب و سنت کی تعلیم تقدریس اور دعوت اور تبلیغ سرگرمیاں بڑی تیزی سے چل رہی تھیں اور اس اسنامه جب تحریک آبادی چلی یہ تو دینی چیزیں تھی یہ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں جہاں ہمارے کلکتہ کی جماعت نے شیخুল کل میاں ندیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے جہاں عقیدے کی اصلاح شرک و بدعات کا بٹانا عقیدے توحید کی دعوت اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی دینے کے لیے اتنے مدارس اتنے مساجد اتنے سنٹر قائم کیے ہوئے تھے ہاں ہمیں بتا دینا چاہتے ہیں اہل حدیث جماعت جیسے اتین میں لگی ہی بھی تھی اپنے اس پہبوب ملک کو ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بھی اتنی ہی جستجو اہلِ حدیث جماعت کرتی رہی اسی لئے پندیچ جواہرلال نہروں نے کہا تھا اے لوگوں سن لو ہندوستانیوں سن لو اعلان کرتے تھے کہ اگر پورے برے سگیر ہندوستان آج کا پاکستان آج کا منگلہ دیش آج کا برما ان تمام ملکوں کو اے کہ اے تمام ملکوں کے لوگوں کو ایک اٹھا کیا جائے اور ہر انسان نے ملکوں کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے اگر انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے اگر کسی نے, قربا جتن نے قربانی جتنے قربانی دی ہے تو پورے بر صغیر کی قربانیاں ایک پدرے میں رکھی جائے اور پورے بر صغیر کے اہل حدیث نہیں بلکہ اہل حدیث کے صرف ایک خاندان اللہ ابھر یہ ہندو ہے پنڈت ہے جواہر لال نہرو جب کہہ دہ رہے ہیں لیکن آج ہم نے اپنی تاریخ کھلا دی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 اور پوری جماعت اہل حدیث نہیں صرف اہل حدیث کا ایک خاندان پٹنہ کا باشندہ کے باشندے. مولانا صادق پوری سادق پوری, خاندان. سب ایک خاندان. پوری جماعت اہل حدیث نہیں صرف ایک اہل حدیث خاندان کی قربانیاں جو انگریزوں سے لڑنے کے لیے انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانے کے لیے پیش کیا ہے ایک خاندان اہل دی شادی پور اس کی قربانیوں کو اور پورے ہندوستان کے ہندو مسلم ساری قوم کی آزادی آداد, کی قربانی کو ودن کیا جائے تو کہتے ہیں نہرو جی کہ شادی پوری خاندان کی قربانیاں سارے ملک کے قربانیوں پر غالب آ جائیں صرف ایک اہل دی اسی لیے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے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 پورے بر صغیر میں انگریزوں سے ملکوں کو آزاد کرانے کے لیے کسی نے تحریک چلائی تو کلکتہ اور بنگال کے اہل حدیث تھے سب پیچھے رہے پورا ملک پیچھے تھا اور کون تھے مونا شریعت اللہ بنگالی رحمت اللہ علیہ کبھی نام سنا ہے نہیں مونا شریعت اللہ بنگالی تھوڑے سے نوجوان تھے پتہ نہیں کس سے ناراض ہوئے گھر والوں سے لڑائی ہوئی مکہ بھگ گئے کشتی پہ بیٹھے اور مکہ بھگ گئے مکہ جانے کے بعد دن بھر کام کرتے رات کو حرم میں کوئی حدیث پڑھاتا تھا تھوڑا سا برائے نہ چھپ کر کے اس سے حدیث پڑھتے تھے فکا پڑھتے تھے علم حاصل کیا جب علم حاصل کر لیا تو مونا شریعت اللہ بنگالی رحمت اللہ نے آج نہیں اٹھارہ سو دو میں اللہ کریس میں امونا شریف اللہ ان کو ٹنڈا برسانا کب شروع کیا اٹھارہ سو دو میں مکے سے نکلے دریا تو پار کر گئے جیسے نیچے اترے اور سوچے تو بنگال پہنچ جائے راستے میں تمبک ڈاکو مل گئے بڑا میں کہاں بھاگ کے جاؤں اگر گرمی ہے تو پیر چل جائے گا پیاس لگے تو مر جائیں گے تو کھانا کہاں ملے گا ظالموں نے سب چھین لیا جا کر کے ایسے مایوس بیٹھے تھے ایک درخت کے نیچے پھر تھوڑی دیر میں آئے ڈاکوؤں کے پاس ڈاکو سوچتے ہیں شاید مانگنے کے لیے آتا ہوگا بھائی تھوڑا سا دے دو ڈاکوؤں کے پاس آئے کہا آپ لوگ کیا ڈاکو ہیں کہا کیا کہا میں بھی ڈاکو بننا چاہتا ہوں مجھ کو اپنا ساتھی بنائیں گے اللہ اکبر ہم بھی ڈاکو بنیں گے उन सोचे देखा डाकू ने एक अच्छा साथी मिल रहा है समझ गए ना वो भी दीदार इतना शरीर डाकू कैसे इतना अच्छा इंसान कौन होगा लूट लिया कहता है मैं भी डाकू बनूंगा डाकू बन गए अब बैठते دو چار ڈکی تھی تو ساتھ ہی دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اب ان کو تبلیغ کرنا شروع کر دیئے کہ بھائی یہ حرام ہے چوری کرو گے تو یہ سدا ملے گی کسی کا مال لوٹو گے تو یہ سدا ملے گی انہی ڈاکوؤں میں دعوت کا کام کرنے لگے چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ جتنے ڈاکو تھے سب توبہ کر کے ڈکیتی سے اور سب کے سب ان کے ہاتھ بیعت کر کے اہل دیکھ بن گئی اللہ اکبر اخلاص ہو تو ڈاکو بھی اہل حدیث بن جائے گا اخلاص میں کمی ہوتی تبھی مشکلات گزرتی ہے میرے شریف اللہ نے جب دیکھا اب تو ماشاء اللہ ڈاکو ہمارے ساتھی ہو گئے ہیں وہاں سے نکلے اور بنگار آنے کے بعد اٹھارہ سو چار میں فرائدی تحریک شروع کی اور انگریزوں کے نعت میں دم کر دیا ملک کی آزادی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 تو ایک بہت بڑے عالم تھے میں نے شروع بتایا جن کا نام تھا مولانا عبد الہادی بنگالی رحمت اللہ علیہ اللہ ہمارے اس بزرگ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نوروں سے بھرے اور کروٹ کروٹ چن تشیف کرے اور اسی جیسا علم اسی جیسا اخلاص اللہ رب العالمی ہمارے اندر پیدا کر دے میرے بھائیوں انہوں نے بڑا کام کیا بہت بڑے حنفی عالم کے بیٹے تھے حدیث پڑھنے کے لیے دلی گئے شیخ القلومیاں ندیر حسین رحمت اللہ علیہ کے پاس وہاں حدیث پڑھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی حدیث پہ عمل کرنے لگے اہل حدیث بن گئے شرک و بداد کو مٹانے والے بن گئے اب وہاں دلی سے میاں صاحب سے اجازت لے کر کے باقاعدہ الحمد للہ آئے ہی. یہاں اپنے علاقے میں لیکن اب علاقے کے لوگوں نے انہیں مارا پیٹا قتل کرنے کی کوشش کی جب بہت زیادہ تنگ کیا تو وہاں ہجرت کر کے چلے آئے دوسرے علاقے میں وہاں مدرسہ قائم کیا یہ پانچواں مدرسہ حدیثوں کا تھا اس وقت میاں صاحب کے شاگرٹ انہیں جو قائم کیا تھا اس مدرسے سے کے ذریعے کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہے انہوں نے اپنے دو بیٹوں کو عالم بنایا ایک نام رکھا محمد عبداللہ القافی اور دوسرے نام رکھا محمد عبداللہ الباقی یہ باپ کے نقصے قدم پر ہے اور کہا جاتا ہے پورے کلکتہ نہیں پورے بنگال کے جماعت کے اہل حدیث جو قائد کی رکھتے تھے مونا محمد اللہ پرچا نکالنا شروع کیا بنگالی زبان میں الفاتحہ کی تفسیر لکھی اور دنیا کے اندر ایسی تفسیر لکھی کہ الفاتحہ کی برکت سے پورے قرآن کی تفسیر آ گئی نام ہے سورت الفاتحہ کی تفسیر لیکن تفسیر صرف سورت الفاتحہ کی نہیں بلکہ پورے قرآن پاک اسمو دیا اس کے اندر کاش کی ہمیں تفسیر ملتی اور باقاعدہ اس کو شبایا جاتا اللہ رب العالمین نے ان کے اندر بڑی خیر و برکت رکھی تھی مولانا عبداللہ القافی کے اندر انہوں نے ان کو کہا جاتا تھا ابوالکلام آزاد بنگالی بنگلہ کے مونا ابوالکلام آزاد کہا جاتا تھا کہ جو ملک کو آزاد کرانے کے لیے کوشش کرتا تھا مولا ابو الکلام آزاد ایک تھا اور پوری دنیا کہتی ہے اگر کوئی دوسرا ابوال کلام آزاد ہندوستان میں پیدا ہوا جو انگریز کے آنکھ میں سینے پر چرچ کر کے گلا تبا کر کے انگریزوں سے کہ انگریز کو ٹہرا یہ ہمارا ملک ہے اور تم لے ہو لٹے, لٹے واپس جاؤ اور ہمارا ملک ہمارے کرو ہمارا ملک آزاد کرو کہتے ہی ہے بنگال کا ابوالکلام آزاد تھا مذہبی بھی, بھی تھے اور پورے, کہا جاتا ہے اللہ اکبر پورے بنگال کے اندر انگریز نے جس کو اپنا کیپٹل بنا رکھا تھا اگر پورے بنگال کے لوگوں کی تحریک آزادی کی قربانیاں پیش کی جائیں تو ان سے کہیں زیادہ इन दोनों भाइयों की मुल्क के खाते रहे। आज लोग कहते हैं तुमने क्या किया मेरे भाई मालू रहे चमन को जब लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी मगर वे कहते हैं अहले चमन हमारा चमन है तुम्हारा नहीं तुम्हारे बाप दादा ने तुमको क्या दिया था हमारे बाप दादा ने दिया है میرے پتا پتا بوٹا بوٹا ہال ہمارا جانے ہے کوئی جانے یا نہ جانے چمن تو ہمارا حال جانے ہی ہے کیا اگر پوچھو کس نے تمہیں پگانا جس کی وجہ سے تمہیں آزادی ہوگی تو سب سے پہلا نام جو آئے گا, اہلِ حدیث کا آئے گا، سب سے پہلے کسی خاندان کا نام آئے گا تو مونا ابو کلام آزاد اور مونا ابد اللہ کون کافی اور لیے ہم یہ کہتے ہیں میرے خیال سے ٹائم تو ختم ہو گیا کیا کیا جائے؟ آئندہ رکھ دیا جائے, جائے کیوں بھائی ہاں نہیں بس کیا جاتا ہے بہرحال آپ لوگوں نے سن لیا ہم کیا تھے سوچنے کے لیے بہت کافی ہے دوستوں ہماری تاریخ ہمارے کارنامے ہماری قربانیاں بہت واضح ہے لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں وہ سوچنا ہے ہاں جی؟ ہاں کیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں سوچو ذرا سا ہم نے کبھی سوچا ہم کبھی تبدیلی لانے کے لیے رادا کیا بلکہ آخری بات بتا دیں آخری بات یہ جتنے علماء کا نام سنا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 تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے جتنے بڑے علماء تھے کلکتہ میں مولا علامہ محمد عبداللہ کافی محمد عبداللہ باقی یہ سارے بڑے بڑے مولا اکرام خان ہیں جو میاں صاحب کے شاگرد تھے ان میں اکثر علماء جو ہے کلکتے سے بنگلہ دیش چلے گئے کاش کی اگر وہ باقی ہوتے تو شاید آج بھی وہی حق وہی انداز آج بھی کلکتہ کا ہوتا لیکن ان کے چلے جانے کے بعد جب بنگلہ دیش چلے گئے ملک بٹ کلکتہ کے مدرسے بند مراکز بند سینٹرز بند اور علماء نہ رہ گئے اور آج تک ہمارے کلکتہ والے بھائیوں کو سمجھنے کا گالبر موقع نہ لگایا سوچا نہیں ہوگا بھائیوں نے سب کچھ تو سوچا ہوگا چلے گئے کلکتہ کی جماعت یتیم ہو گئی مسجدیں کہیں کہیں ویران ہو گئی جماعت کی عوام رہ گئی علماء چلے گئے پریشانی کا عالم تھا لیکن اللہ تعالی نے اسی موقع پر دو شخصیتیں کلکتہ میں نمودار ہوئی جس کی وجہ سے انیس سو انچاس کے اندر کتنے میں سینتالیس اڑتالیس ڈھائی سال گزرے تھے حافظ محمد اسماعیل دہلوی اور مولانا حاجی ہارون رشید بنگالی کلکتہ کے تھے ان دونوں نے دوڑ دھوپ کیا اور پھر دوڑ دھوپ کرنے کے بعد اللہ کے فضر کرم سے پھر دوبارہ ہندوستان کلکتہ میں جماعت سادی کی اور اس وقت سے یہ جماعت ہماری چلی آ رہی ہے بہت سارے علما کے جانے کے بعد ان دونوں علماء نے بڑی محنت کیا حافظ محمد اسماعیل اور الحاج محمد ہارون رشید ان لوگوں کی برکت سے یہ جماعت چل رہی ہے اور آج بھی چل رہی ہے اور آئندہ نہیں چلے گی हा? آئندہ بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ قیامت کی صبح تک چلتی رہے گی لیکن جیسے چل رہے ایسے نہ چلیں چلے گی انشاءاللہ چلتی رہے گی سمجھ گئے نا قیامت تک لیکن ضرورت ہے اس میں تبدیلی لانے کی تھوڑی سی آ بات سمجھ میں آپ اپنے پرانے حالات کو دیکھیں اپنے شہر اے علماء کا گڑ, کا گڑھ گڑھ دینی تعلیم کے لیے دنیا کے لوگ آ رہے ہوں آ, اس کے متعلق کوشش کریں کہ آئندہ انشاءاللہ ہمیں یہ ساری چیزیں پھر دوبارہ اٹھارہ انیس سو سینتالیس بہت دن گزر گئے جاتے بہت گزر گئے نا بھائی اب تو ماشاءاللہ اللہ صدی بدل گئی تو اب سدی بدلنے کے بعد ابھی صرف سترہ سال بدلے ہیں ابھی بھی کہا جاتا ہے صبح کا پھولا اگر شام کو واپس آ تو اس کو بھٹکا نہیں کہتے ابھی بھی چاند ہے دوست میدان میں آؤ اخلاص کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اور اسی طرح سے جانی مالی قربانیاں دے کر کے پھر دوبارہ کلکتہ کی جماعت کو وہیں پہنچانے کی کوشش کرو جہاں ہمارے آبا واجداد نے تقسیم سے پہلے کھڑا کیا تھا اللہ عمل کی تو فکر سے فرمائے جزاک اللہ, آئندہ. اللہ من كل جزا خیر وحسن الحسن حفیظ اللہ جو اصحاب کلکتہ کو ان کے باب دادا کا قصہ سنا رہے تھے ابھی شیخ نے ایک بات بتائی تو مجھے تھوڑی حسی آئی کہ ایک زمانہ تھا جب پوری دنیا سے لوگ ہندوستان تعلیم حاصل کرنے آتے تھے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 الحمدللہ رب العالمین اسلاۃ والسلام الشلم ریام سلین وال علیہ وصاب اجمین میں